وهذا ربك قد فصلنا لقوم میرے محترم طالب علم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کل کے موضوع میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ امت مسلمہ کے مسائل کا واحد حل وہ جہاد سبیل اللہ ہے اور مسلح قتال ہے یہ بات بھی تفصیل سے عرض کی تھی کہ دین کے جو دوسرے امور اور دوسرے کام ہیں ان کے عجر و ثواب سے ہمیں انکار نہیں ہے لیکن خانقاہوں میں بیٹھنا مدرسوں میں تعلیم و تعلم کرنا اور درس و تدریس کرنا یا دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہنا یہ سب کام اگر سے اجر و ثواب کے حامل ہیں لیکن ان کاموں کے ذریعے ان امور کے ذریعے امت مسلمہ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور ہم نے یہ مثال بھی دی تھی کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس گھر کی طرح ہے جس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہو باپ کو ذبح کر دیا ہو اور ماں کو زخمی اور بہن کی بے عزتی کی ہو اور بچوں کو ہراساں کیا گیا ہو ان کی مال و دولت کو لوٹ کر گھر کو آگ لگا دیا گیا ہو ان حالات میں جو مرد حضرات ہیں وہ مختلف کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ذکر و اذکار میں اور تحجد میں اس طرح مصروف ہے کہ گھر کے حالات وہ بالکل بے خبر ہے اور کوئی علم کے حصول میں مصروف ہے کسی حدیث کی صحت اور ضعف کا پتہ لگانے میں مصروف ہے اور کوئی تبلیغ میں مصروف ہے تو کوئی پارلیمنٹ میں انتخابات میں شریک ہونے والے کسی مولوی کے فارموں کو پر کرنے اور اس کے لیے انتخابی اشتہارات تیار اور تقسیم کرنے میں مصروف ہے یہ تو وہ لوگ ہوئے جو کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور معاشرے میں بھی ان کو دیندار ہی تصور کیا جاتا ہے لیکن اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے کچھ مرد حضرات نہیں بالکل جدید فلم کو دیکھنے میں مصروف ہیں اور پوری رات ان کی اس طرح کی گندی فلموں کو دیکھنے میں گزر جاتی ہے کچھ وہ ہیں جو کہ نامحرم لڑکیوں کے ساتھ موبائل میں میسج اور پیغامات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس طرح ہر قسم کے لوگ موجود ہیں لیکن کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ گھر کے اوپر حملہ ہو چکا ہے باپ کو قتل کیا جا چکا ہے ماں کو زخمی کیا جا چکا ہے بہن کی عزت لٹ چکی ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پتھر اٹھا کر ان ڈاک کو مار رہے ہیں اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ چھری اٹھا کر ان ڈاک پر حملہ آور ہے ان حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے درس و تدریس میں مصروف رہنے سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے یا اس کے تبلیغ میں مصروف رہنے سے دین کی شاعت ہو سکتی ہے یا اس کے جمہوری انتخابات میں شریک ہونے سے امت مسلمہ اپنے مسائل سے نجات پا سکتی ہے تو یہ فکر اور یہ نظر اور یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دشمن نے حملہ کیا تو انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور انہوں نے اسلحہ اٹھا کر اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کی نہ کہ انہوں نے اس وقت مسجد نبوی میں احتکاف کرنے کو افضل سمجھا اور نہ ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے علماء صحابہ نے درس و تدریس میں مصروف رہنے کو افضل سمجھا اور نہ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح متبع سنت صحابی نے جنگ کے میدان سے جان چرائی نہیں بلکہ سب نے مل کر اسلحہ اٹھایا اور جہاد کا جواب انہوں نے عملی طور پر دے کر ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے نحن البین اباؤ محمد علی الجہاد ما بکین ابدا جنہوں نے یہ شعر کہا اور جنہوں نے اشتہار اور نعرے کا اعلان کیا تھا وہ اپنے جہاد میں سچے ہیں اور اپنی بات میں صادق ہیں میرے دوستو اس وقت امت مسلمہ کے مسائل کا حل صرف اور صرف مسلح جہاد ہے اور دشمن کے خلاف قتال اور جنگ ہے اس کے لیے ہم شرعی دلائل دیتے آئے ہیں اب آج کے سبق میں انشاء اللہ چند عقلی اور منطقی دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ انیس چوبیس میں سکوت ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں نے مختلف قسم کی کوششیں کی اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اور اسلام کو دوبارہ سے مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں نے مختلف قسم کی کوششیں کی کسی نے کمسٹ نظام کو نجات دہندہ سمجھا اور کسی نے جمہوری نظام کو نجات دہندہ سمجھا اور کسی نے سرمایہ دارانہ نظام کو نجات دہندہ سمجھا اور کسی نے اسی طرح کی دوسری تحریکوں کو شروع کیا لیکن ان تمام تحریکوں اور ان تمام کوششوں سے امت نے یہ بات سمجھ لی ہے اور مسلمان عوام اور مسلمان خوات ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں کہ امت کے مسائل کا حل صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے صرف اور صرف اسلامی نظام میں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی نظام بغیر قوت کے بغیر جہاد کے اور بغیر قتال کے نہیں آ سکتا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام قتال ہی کے ذریعے نافذ کیا اور قتال ہی کے ذریعے انہوں نے اسلامی شریعت کو دنیا میں نافذ کیا اسی طرح امت مسلمہ اس وقت اس بات کو سمجھتی ہے کہ دوسرے جتنے بھی نظام ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں اور ان میں سے کوئی ایک نظام بھی امت مسلمہ کو نجات نہیں دے سکتا اس لیے میرے دوستو ہمیں اس وقت ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہیے جبکہ مسلمان ہر قسم کے نظام اور عزم سے نا امید ہو چکا ہے اور مسلمان امت ہر قسم کے نظام اور افکار سے مایوس ہو چکی ہے اس وقت ہمیں اسلامی نظام کی خاطر جہاد کے راستے کو اسی طرح شروع کرنا چاہیے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور زندگی کے آخری ساتھ تک انہوں نے اسی جہاد کے راستے کو سنبھالے رکھا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کا آخر بھی اسی طرح ٹھیک ہوگا جس طرح کہ اس امت کا اول ٹھیک ہوا تھا جس طرح کے اس, اس امت کے صحابہ کرام اور سلف صالحین نے امت کی اصلاح کی تھی اسی طریقے سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام اور صلاف صالحین نے اس امت کی اصلاح جہاد کے ذریعے کی تھی چنانچہ اس وقت جب کہ امت نا امید ہے اور مسلمان نا امید ہو چکا ہے ہمیں جہاد کے راستے کو اپنانا چاہیے اور مسلمان کی امید کو دوبارہ سے قائم اور زندہ کرنا چاہیے میرے دوستو یہ بات تو وہ ہے کہ مسلمان دوسرے نظاموں سے نا امید ہے آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ حتیٰ کہ کفار بھی اس وقت اپنے مسائل کا حل اسلامی نظام میں سمجھتے ہیں دو ہزار چار میں ملک اٹلی یعنی روم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا اور اس میں انہوں نے جو تصویریں اٹھائی ہوئی تھی اس میں شیخ اسامہ بن لادن شہید رحمہ اللہ کی تصویر بھی موجود تھی جس سے وہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہمارے اٹلی میں شیخ اسامہ جیسا کوئی مرد موجود ہوتا تو ہم اٹلی کے ان حکمرانوں سے نجات پا سکتے تھے اور شیخ اسامہ جیسی فکر کا حامل کوئی شخص موجود ہوتا تو ہم ان ظالم بادشاہوں اور حکمرانوں سے نجات پا سکتے تھے اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شیخ اسامہ بن لادم شہید رحمہ اللہ کی فکر اور ان کی سوچ وہ جہاد اللہ کے ذریعے اسلامی انقلاب لانا تھا میرے دوستو یہ پہلی عقلی دلیل ہے اس وقت امت مسلمہ تمام نظاموں اور عزم اور افکار سے نا امید ہو چکی ہے اور ہمیں جہاد فی صلی اللہ کے ذریعے اسلامی نظام کی سوچ کو امت مسلمہ کے دل و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ امت مسلمہ افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے بلکہ افرادی قوت کے اعتبار سے امت مسلمہ مضبوط ہے تقریباً دیڑ ارب مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں اور ان میں دیندار مسلمانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اس بات کی زندہ مثالیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب تبلیغی اجتماعات ہوا کرتے ہیں اور تبلیغی اجتماعات میں بیس لاکھ کے قریب مسلمان شریک ہوتے ہیں اور جب حج کا اجتماع ہوتا ہے جس میں پوری دنیا سے آئے ہوئے رنگ برنگ قسم کے مسلمان پچیس لاکھ کے قریب مسلمان حج کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مساجد و مدارس خانقاہوں اور عبادت گاہوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ افرادی قوت کے اعتبار سے کم نہیں ہے لیکن جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کم نہیں ہوگے بل انتم یوم ادن کتیر تم زمانے میں بہت زیادہ ہوگے ولیکن نکم غصا ان کا غصا استعیل لیکن تم سلاب کے جھاک کی مانند ہوگے وَلَيَمْزِعَنَّ اللَّهُ من صُدُورِ عَدُوِكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت اور دبدبے کو نکال دے گا اللہ خلوب الحن اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا کالو عمل یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے پیغمبر خدا قال حب دنیا وکرا الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت پہ نفرت وہ پھر روایتی خوب کمل دنیا و ہی تمہاری دنیا سے محبت اور تمہاری جنگ سے نفرت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کثرت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہیں اور تعداد کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہیں لیکن دنیا کی محبت موت سے نفرت دنیا سے محبت اور جہاد و قتال سے نفرت اور امن کی چاہت نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے جہاں بھی آپ جائیں آپ وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان امن کی خاطر نعرے لگا رہے ہیں اور کفار سے امن کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کفار ان کو ذبح کرتے ہیں جو کفار ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں جو کفار مساجد و مدارس کو جلاتے ہیں آگ لگاتے ہیں انہی کفار سے وہ امن کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کہ یہ بالکل خلاف ہے وہ قاتل قاتل جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں تم بھی ان کے خلاف لڑو یہ اللہ کا حکم ہے فمن